غالباً سرفیس ٹینشن جو ہوتا ہے ست ہی تناؤ اس سطح تناؤ کی وجہ سے کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا اس لیے کہ کھارے پانی کا ستی تناؤ سرفیس ٹینشن الگ ہوتا ہے اور میٹھے پانی کا سرفیسن کا ستی تناؤ الگ نہیں ہوتا الگ ہوتا ہے اسی وجہ سے دونوں کے سات ہی تناؤ کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے دونوں پانی آپس میں نہیں ملتے اس کے بعد سورہ واقعہ شروع ہو رہی ہے بتایا گیا کہ قیامت کے دن تین گروپ ہو جائیں گے تو کنت مزواجن نسالا تھا اے ہے تمام کے تمام انسان تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے وہ کن تم ازوا جلسہ کون کون سے گروہ ہوں گے وہ سابقن سابقل مکرب ایک گروہ تو یہ ہوا مقربین بارگاہ ہے لائی کا فاصاب المشما اور ایک اصحاب المنا تو یہ تین گروہ ہو جائیں گے اس کو اس طرح سمجھے جیسے مقامی عزت اللہ کی کرسی یہاں ہے اللہ کی کرسی سامنے اور ایک خط کھینچیے دائیں طرف یہ اصحاب میں ہیں ہے داہنی طرف والے اور ایک خط بائیں طرف کھینچیے یہ اصحاب مشامہ ہے بائیں بازو والے اور بیچ میں اللہ کے قریب مقربی نے بار لائی ہے صدیقین شہدا انبیاء تو یہ کرسی ہے اللہ کے عرش کی کرسی دائیں طرف ایک گروہ اصاب میں منا دہنی طرف والے بائیں طرف اصحاب مشما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 لعب و لہو و زینت و تفاخر تکافر فلاحم والی الاموال والاولاد حیات انسانی کے تین ادوار انسانی زندگی کے تین اسٹیپس بچپن جوانی بڑھاپا بتایا گیا کہ بچپن کیسے گزرتا ہے لعب اور لہو میں کھیل کود میں گزر جاتا ہے بچپن اور جوانی زینت و تفاخر میں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 بچپن جاتا ہے کھیل کود میں جوانی چلی جاتی ہے زینت اور تفاخر میں اپنے آپ کو سنوارنے میں اور فخر کرنے میں اور بڑھاپا اب تو کچھ کر نہیں سکتا خالی ہی مناتے رہتا ہے وہ تکارپورن فلم ارے میرا بچہ اتنا کمارا ہے وہ بولا آسٹریلیا چلا گیا وہ بولا لندن چلا گیا امریکہ چلا گیا فلا پوسٹ کے اوپر ہے یہ منتقا مارتا بیٹھتا ہے وہ تکار فلم اولاد اولاد کے بارے میں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 کھلونا میرے ہاتھ سے لے لیا گیا تو مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی جیسے میرے ہاتھ سے بنگلہ کسی نے چھین لیا ایسا ہوتا ہے ہر پہلا دور دوسرے کے مقابلے میں بالکل لگ اور خوراک پاتی دکھتا ہے پورا خوراک دکھتا ہے اس کے بعد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 رہبانیت کا مطلب جو بھی بن جانا دنیا چھوڑ دینا جنگلوں میں نکل جانا پہاڑوں کے گاروں میں رہنے لگنا یہ رہبانیت ہے ہم نے عیسائیوں کے اوپر نسرانیوں کے اوپر رہبانیت تھوپی نہیں تھی فرض نہیں کی تھی انہوں نے خود رحبانیت اختیار کر لی تھی وہ رحبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انہوں نے ایجاد کی بداد تھی ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کہ التگار اس وقت اللہ کی خوشنودی کے انہوں نے ایسا کیا تھا یہاں بداد کی تعریف معلوم ہوئی کہ آدمی کسی عمل کو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 رعایت کرنی چاہیے تھی اگر اختیار کی تھی تو اس کی رعایت کرنی تھی لیکن رعایت بھی نہیں کر سکے تھا ستائیسویں پارے کا خلاصہ اللہ, نیک اللہ رحمان خلاص رحمان رحم. رحم. میں نے کمل اور اچھی سمچی تویام الت کیے گئے اٹھائیسویں پارے کے متعلق کا خلاصہ سماج فرمائے اٹھائیسواں پارا سوریہ مجادلا سے شروع ہو رہا ہے مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا بحث پہلی آئے تس طرح ہے قد سمی اللہ کوجا دل جاوت اللہ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 آپ جو اس کا جواب دے رہے ہیں وہ بھی ہم سن رہے ہیں واللہ ولہ محاورا کما دونوں کی گفتگو برابر سن رہے ہیں واقعہ کیا ہے شروع کی آیات میں اللہ تعالی نے خولہ بنت سالبہ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 عورت اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی اس کو اصطلاحی طور پر مسئلے زہار کہا جاتا تھا اوسن سامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ زہار کیا اس وقت زہار کے تعلق سے کوئی آئے نازل نہیں ہوئی تھی حضرت خولہ بہت پریشان ہوئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو گئی ہوں میرے شوہر بھی بوڑھے ہو گئے ہیں پتہ نہیں کس خبر میں آ کر کے انہوں نے مجھ سے ظہار کر لیا ہے یہ کہہ دیا انتے علیہ یہ کا کزہ امی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 तदारुक कीजिए कोई हल निकालिए मैं तो किसी तरह जी लूंगी मसला बच्चों का है मेरे कई बच्चे हैं वो भी छोटे छोटे हैं अगर मैं उन बच्चों से दस्तबरदार हो जाऊं तो आवारा हो जाएंगे उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं वो बूढ़े आदमी है उनसे निगेदाश्त बच्चों की नहीं होगी तो अगर मैं दस्तबरदार हो जाऊं तो बच्चे जाए हो जाएंगे और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 میری جو ازواج ہیں کسی بھی زوجہ کے پاس کچھ ہے ایک زوجہ متحرا کے پاس کہیں سے ایک ٹوکری کھجور کی آئی ہوئی تھی کھجور کی پوری ٹوکری رکھی ہوئی تھی خبر بھجوائی گئی کہ فلاں زوجہ متحرا کے پاس کھجور کی ایک ٹوکری ہے آپ نے فرمایا کھجور سے بھری ہوئی وہ ٹوکری یہاں لے آؤ اور وہ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 ماں آتا رسول منت رسول جو تمہیں دے اسے لے لو جس چیز سے روتے اسے رک جاؤ تو وہ چیز بھی آ گئی نا اس کے اندر یا جی کریمہ اور عبداللہ ابن مسود کا یہ استدلال بہت ہی عجیب و غریب ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادی سے سیاح بھی حجت ہیں منکرین حدیث کے لیے ایک تازیہ ہے یہ ممکن کے حدیث کا زبردست رد ہے جو کہتے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے ہم کو احادیث کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے آیت کریمہ میں آیت کریمہ اس طرح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 یہ خوشخبری جبرائیل نے سنا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آیت تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے تج جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے حضرت ابو تلحان ساری رضی اللہ تعالیٰ نے زارو قطار رونے لگے کیسے کیسے لوگ تھے کہ ان کے بارے میں ان کے عملوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آیت نازل فرماتا تھا اس کے بعد شیطان کی ایک حرکت بیان کی جا رہی ہے ا یہ جا رہا ہے پہلے تو پیٹ تھپ تھا ہے طرح طرح سے اینٹائز کرتا ہے ور گلا ہے کہ چڑ جا بیٹا سولی پر کیا بولتا ہے چڑھ جا بیٹا سولی پر اور جیسے اس سولی کے قریب پہنچتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے کہتا ہے میں تج سے بری ہوں اللہ نے فرمایا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 اس کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے سورہ ممتحنہ کے اندر بتایا گیا کہ تمہارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ہندو بھائی ہیں نان مسلمز ہیں اللہ منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو ان کے ساتھ انصاف نہ کرو فرمایا گیا لا ینھاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطو الیہن ان اللہ یحب المقسطین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 بیس مسلقم البی رکھا زبو بھی آیات اللہ. عجیب بات ہے یعنی کتاب کو نہ پڑھنا کتاب کو نہ سمجھنا کتاب کے اوپر عمل نہ کرنا تقسیب بھی آیات اللہ کے مرادف ہے بی سمسر القومی نبی رکھا زبو بھی گویا کی کوئی قرآن کو پڑھے نہ پڑھے نہ سمجھے نہ عمل کرے گویا کہ وہ اللہ کی آیات سے انکار کر جھٹلا رہا ہے وہ اپنے عمل سے یعنی کتاب دی جائے اور اس کا حامل نہ بنے نہ مانے نہ سمجھے نہ پڑھے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 دو رکات مردوں کے ساتھ پڑ سکتی ہیں ان کے اوپر واجب نہیں ہے تو کاربار چھوڑ دو مسجد کے بھاگو فیضا قبیتی سولاد جب نماز ختم ہو جائے اس سے ایک نقطۂ یہ نکلا اس لیے کہ فیضہ قبیتی سوالات کے بعد فن تشریف نماز کے ختم ہونے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ نماز کے اختتام سے پہلے خطبہ ہے اس کا ثبوت ملا خطبہ نماز کی بات نہیں ہے خطبہ نماز سے پہلے اس لیے کہ فیدہ خودیت کی سرحد فنتشیروں کی زمین میں پھیل جاؤ نماز کے بعد اس کے بعد سورہ تغابن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد سرمایا تغابن معنی ہار جیت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 آدمی جو سوچتا ہے اس کے بارک ہے یا یوح الدین آمنو اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اولاد سب تمہارے دشمن ہیں فہدرو ان سے بچو اب دیکھو چلیے بیویاں دشمن تمہارے بچے دشمن آتے کریمہ میں پھر سے دیکھو یا یوحلین آمنو ان نمن ازواج کم تمہاری بیویاں وہ اولادکم تمہاری اولاد ادو الخو تمہارے ادو ہیں تمہارے ہیں دشمن تمہارے تو ان سے بچو ان سے بچو رہے ریفرین فروم دم دور رہو ان سے پھر حق ہبیت کون ادا کرے اولاد کا حق کیسے ادا ہو جب ان سے دور رہنے کے لیے کہا گیا جواب دیا گیا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 تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے وہ تمہاری دشمن نہیں ہے اور تمہاری وہ اولاد جو نیکیوں پر تمہارا تعاون کرے نیکیوں میں نیکیوں کے میدان میں تمہاری ممید اور معاون ثابت بنے ایسی بیویاں ایسی اولاد یہ تمہارے دشمن نہیں ہے تمہارے دوست ہیں ان کے قدر کرو اور ان کے حقوق بجا لاؤ یا ہے اس آئے کریمہ کا مفن اس کے بعد سورہ طلاق کے اندر اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کسی مصیبت میں گرفتار ہو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 نا سمجھ بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے آگ جل رہی ہے تم کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو صرف اتنے پر اکتفا کرو گے اے بیٹے واپس آ آگ آج میں گر جائے گا جل جائے گا صرف بولنے پر اکتفا کرو گے نہیں قبل اس کے کہ وہ آگ تک پہنچے صرف گفتگو پر بات پر اتفا نہیں کرو گے فوراً آگے پڑھ کر تو اس کو گود میں اٹھاؤ گے اور پیچھے کی طرف بھاگاؤ گے کیا تم نے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 آپ کو کوئی دار ہوگا مارنے لگے تو آدمی چلائے اُلّائے تو تھوڑا رحم آ جائے گا اس کو مار رحم وحم نام کی کوئی چیز نہیں اندھے بہرے گونگے ہیں وہ کچھ نہیں دیکھتے خالی مارتے ملائکت اللہسون اللہ, اللہ بڑے سخت بڑے ٹائٹ لا یاسون اللہ مرحم اللہ نے جو حکم دے دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے وہ مارنے کے لیے حکم دے دیا گیا کتان کوئی رو رعایت نہیں صرف مارتے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا اے ایمان والو توبہ نسوح کرو یا ایمان والو توبہ کرو خالص توبہ توبہ نسوح کیا ہے نسہا کا مطلب ہوتا ہے شہد میں سے مکھیاں نکال لینا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 کیا اللہ تبارک تعالی مجھے اولاد نہیں دے سکتا ایسے موسم میں انہوں نے دعا کی اور اللہ تبارک تعالی نے جیسی اولاد فرمائی دیکھو جمانی کا موسم گزر چکا بوڑھے ہو گئے لیکن اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد فرمائی اللہ اس بات پر قادر ہے کہتے فلاں بابا بھی بیٹا دے دیتے فلاں بابا بھی جو ہے بیٹی دے دیتے نہیں کتا نہیں اللہ ہی دیتا ہے یہ اور بات ہے کہ اگر آدمی کو یہ محسوس ہو کہ کسی اور در سے کسی اور آستھا سے یہ چیز حاصل ہوئی ہے